امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نحج کے خطبہ ایک سوسی میں ارشاد فرماتے ہیں برج ابن مصہر تائی نے کہ جو خوارج میں سے تھا مشہور نعرہ اللہ حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے اس طرح بلند کیا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سن لیں چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ نعرہ سن کر ارشاد فرمایا خاموش خدا تیرا برا کرے اے ٹوٹے ہوئے دانتوں والے خدا کی قسم جب حق ظاہر ہوا تو اس وقت تیری شخصیت زلیل اور تیری آواز دبی ہوئی تھی اور جب باطل زور سے چیخا تو تو بھی بکری کی سینگ کی طرح سے ابھر آیا